قل ذا الذي نظامتم من دون فرما दीजिए کہ پکارو ان لوگوں کو جو گمان کیا تھا تم نے اللہ کے ماں سےوا لا یملکون مثقال ذرتہن اختیار نہیں رکھتے ہیں وہ ذرے کے برابر پس سماوات ولا فلارض اسمان نہ زمین میں وما لهم فیہ من شرک اور نہیں ہے ان جرین دونوں میں کوئی اسام کوئی شراکت وما لهم اور نہیں ہے وما لهم نہیں ہے ان کے لیے منهم ان کی طرف سے من منظہر کوئی مددگار فرمایا کہ ان سے کہو جو تمہارا گمان ہے اللہ کے ماں سیوا ان کو پکارو بلاؤ لیکن یاد رکھنا وہ آسمان اور زمین میں مسکال ادر رہتے کے برابر بھی کسی چیز میں اختیار نہیں رکھتے اور اختیار رکھنا تو دور کی بات ہے یہ جو تمہارا خیال ہے کہ چلو مکمل اختیارات نہیں تو کچھ اسے پر ہیں شراکت فرمایا نہیں شراکت بھی نہیں ہے اور نہیں ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے ان میں سے منظہر کوئی مددگار یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کسی کو مددگار بنایا ہے جس سے پہلا ہم نے ذکر کیا اختاب قطب کہ وہ زمین کے نظام کو سنبھالتے وہ اللہ تعالیٰ ان کو مددگار بنا ہے کوئی سمندروں پر ڈیوٹی کرتے کوئی پہاڑوں پر کرتے کوئی بارشوں پر کرتے اور کوئی لوگوں کی دفاع پر کرتے فرمائے نہیں ہم نے کسی کو بھی ظہیر نہیں بنایا والا تنف شفات و, و نہیں فائدہ دے گا اس اللہ کے پاس شفات فرمائے یہ شفات والا قدا گمراہ کون ہے اللہ کے پاس شفات فائدہ نہیں دے گا اللہ مگر صرف ان کے لیے جن کو اللہ اجازت دے وہ شفاعت متعینہ ہے اس کا تعین ہوا ہے یہ شفاعت ہوگی ہاں کس کے لیے مومن کے لیے کون کرے گا مومن کرے گا فرشتے ہوں گے تب مومن انبیاء ہے تب مومن ایمان والے ہیں تب مومن کن کے لیے کریں گے مومن کے لیے کریں گے معاہد کے لیے کریں گے مشرق کے لیے نہیں حت یہاں تک اضاف الزان قلوبہم جب دور کر دیا جاتا ہے ان کے دلوں سے مانا خوف قالو کہتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے کال الحق وہ کہتے ہیں سچ وہ بہت بلند ہے بہت بڑا بہت بڑا ذات ہے وہ یہاں ان فرشتوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں مشرقین مکہ قید تھا کہ نو جب اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا تو اپنا عالم یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم صادر کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں جب ہوش میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے پر ہلاتے ہیں بے ہوشی کے ساتھ بخاری کی روایت میں پر مارتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بڑے ملائک سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اللہ کے حکم کے روب اور خوف کی وجہ سے ہم تو بے ہوش ہو گئے تھے تو وہ جواب میں کہتے اللہ نے حق فرمایا ہے اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ حق ہے اس لیے کہ وہ والا علی وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ذات ہے بہت بڑا ہے وہ قل آپ فرما دیجئے ان سے می کو سماوات والا کون رجب دیتا ہے تمہیں اسمانوں اور زمینوں سے یہ جواب نہیں دیں گے نہ خاموش ہوں گے قل اللہ آپ جواب دو کہ اللہ ہدن کیا ہم یا تم سید آیت رستے پر ہیں میں مانا جب یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے تم نے اوروں کو اپنے رزق کے مالک بنا دیے وہ خزانے دیتے وہ گنج بخش ہے وہ فیض عالم ہے وہ فلا وہ فلا جبکہ تمہارا عقیدہ اندر سے یہی ہے تم مانو گے یہ تمام نفر کی چیزیں اللہ دیتا ہے گائیں بیل بکریاں اونٹ جتنی چیزیں یہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے فائدہ ہم اٹھا رہے اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ تو تم مانتے ہیں نا کہتے ہاں ماننا پڑے گا تو آپ جواب دے دو او دونا گم لقیناً ہم یا تم ہرایت پر ہے کل گمرہ میں ہیں ہم میں سے ایک تو گمراہ یقیناً تم گمراہ ہو کل آپ فرما دیجیے لا تسلون اجرمنا تم سوال نہیں کیے جاؤ گے جو ہم جرم کرتے ہو لانو سلو تامل اور ہم بھی سوال نہیں کیے جائیں گے جو تم عمل کرتے ہو اپنے عمل کو جرم کہا اور ان کے عمال کو عمل کہا یہ تربیت ہے یہ دعوت کا طریقہ ایسے لفظ جو دوسروں کو برا لگے اسے اجتناب کرو اپنے لیے بھلے استعمال کرو کل آ فرما دیجیے یجمع بیننا رب ربنا جمع کرے گا ہمارے تمہارے درمیان میں ہمارا رب ہم سب کو کٹا کرے گا یفتہ بیننا ہو حق فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان میں حق کے ساتھ الفتح الم وہ بہت فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے وہ فیصلہ کر دے گا فیصلہ دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں لیکن آخرت میں فیصلہ اٹا لے دنیا میں فیصلہ تو عذاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے کلا فرما دیجئے ارونی الدین الحق تم بھی سورکھا دکھا مجھے وہ جو معبود بنا لیے تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو تم نے معبود ملا دیے ہیں وہ ہمیں بتاؤ ہے کہیں دکھا دو کلا کل ہرگز نہیں بلہ اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ تعالی بہت غالب ہیں بہت حکمت والا ہیں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں یہ تمہارا اپنا سوچ ہے خیال ہے حقیقت میں ایسا نہیں کوئی سفارش نہیں صورت یونس میں ہم نے پڑھ لیا تھا قل اتنبیون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في آپ ان سے کہو کہ تم ایسے بات کا اطلاع اللہ کو دیتے ہو جس کا علم آسمان زمین میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی شریک ہے، شفاع ہے، سفارشی ہے مارسل کا ہم نے آپ کو مگر کافی مانا تمام لوگوں کی دی بشیر نظیرہ خوش خوشخبری دینے والا ڈرانے والا کنہ اکثر اللہ صلاح لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتے ہیں. یہ معلوم ہونا کہ اللہ کے نبی کے نبوت کے بہت سارے لوگ منکر ہے اکثر الناس اس میں یہود ہے اس میں نسارا ہیں اس میں مجوس ہے امی ہے اور اس امت کے بہت سارے لوگ وہ نبی علیہ السلات و السلام کے کافت سے بشیر و نذیر اس میں تعویلات کرتے ہیں اگر اس میں تعویل نہیں کریں گے تو امت میں کوئی مقلد آپ کو نظر نہیں آئے گا جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہر مسئلے کو سمجھانے کے لیے رسول کی ذمہ داری لگائی ہے کافی ہے وہ بشیر و نذیر مہاراج جنت کے بعد وہ بتائے گا جانم کے بات وہ بتائے گا تو باقی کس کی ذمہ داری رہ گئی کچھ بھی نہیں امت میں علما ہو سکتے لیکن ان کے اندھے پن کے ساتھ تقلید کرنا ان کے قدم پر چلنا یہ نہیں ہو سکتے دلوادو, ہوگا وہ تم سو یقین اگر تم سچے ہو کل آپ فرما دیجیے لکھم میں تمالی وقت مقرر ہے نہ تم پیچھے رہ سکو گے اس سے گڑی گھڑی ولادست نہ آگے بڑھ سکو گے وہ تو وقت مقرر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہاں جب وہ وقت آ جائے گا پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ کال الدین گفرو کام لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نب القرآن ہم ایمان نہیں لاتے اس قرآن کے ساتھ وہ لابل سے پہلے ہیں مشرقین نے نبی علیہ اسلام کی مخالفت کی تو یہودیوں سے تورات کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی تائید کریں گے ہمارے باتوں کے یہ جو شخص ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زبان پر توحید کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے توحید تو ہی توحید جس طرح آج لوگوں کو بعض لوگوں کو توحید سے بڑا چڑھوتا ہے جی ہر مسئلے میں تم لوگ بس مسئلہ لے جاتے ہیں تو عقیدے پر لے جاتے ہیں بھائی ہے ہی جب ریڑھ کی اڈیز جب یہی ہے تو اس کو پہلے چڑھنا پڑے گا نا اس کی اصلاح تو ضروری ہے تو جب اہل کتاب مشرقین کے سامنے انہوں نے بات کی مشرقین نہیں ہے یہودیوں کے بعد موجیوں کے سامنے کہاں تورات کے اندر کیا لکھا ہے انہوں نے کہا ہماری تورات میں بھی یہ مسئلہ ہے توحید بہت زیادہ ہے انہوں نے کہا اچھا کہاں اس کو بھی نہیں مانتے ہم نے اس قرآن کو مانتے ہیں نام تورات کو مانتے ہیں۔ منا جس کے پاس توحید ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس لیے انہوں نے کہا بلن نو میں نہ بہاذ القران ولا بالذی بین یدین نہ تو ہم اس قرآن کو مانتے ہیں نہ اس کتاب کو جو اس سے پہلے ہے تورات اگر اس میں یہ مسئلہ ہے تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں والو ظالمون اگر آپ دیکھیں گے ظالموں کو موقفون عند ربہم جب کڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے رب کے سامنے کڑے ہوں گے یرجو باز امینا باز القول پلتیں گے ان میں سے باز بازوں کے طرف بات کرنے کیلئے یا قول اللہ جینا کہیں گے وہ لوگ کس تو ضعف فوجو جو کمزور سمجھے جاتے تھے مرید وغیرہ ووٹر وغیرہ مقلد وغیرہ للذین اس تک برون لوگوں کیلئے جو تکبر کرتے تھے بڑے لوگ تھے سادتنا و قبرانا لم لکن اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے ہیں اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لاتے گے وہ لوگ اس تک ہو جنہوں نے تکبر کیا بڑے لوگ ساد تنا آنا وہ کہیں گے للین وہ ان لوگوں کے بارے میں جو کمزور سمجھے داتے تھے مانا دین ووٹر لوگ غریب طبقے کے لوگ جو ان کے غلام بنے ہوئے تھے کیا ہم نے تم کو روک رکھا تھا ان الحدا ہدایت سے مجرم تھے ورنہ ہم نے تو اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملات کیے تھے دیکھو فلاک دیکھو فلاک نے ہماری باتیں نہیں مانی انہوں نے نبی کی اطاعت کی وہ حق پر چلے گئے اب ہم کو بانا نہ بناؤ کیا نے تم کو گمراہ کیا تھا وقال الذين وہ جواب دیتے ہیں کہیں گے وہ لوگ استذعیفو جو کمزور سمجھے جاتے تھے جو کمزور بنائے گئے تھے للذین استكبرون لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا تھا بڑے تھے وہ ان کو جواب دیتے ہیں بل مکر الليل والنهار بلکہ تمہارا دن اور رات کو چالے چلانا تمہارے چالوں نے ان کو گمراہ کیا تھا کو آتے تھے جی آج رات کو محفل ہے دے آج ارس کے رات ہے آج تو گیارہویں کا مجلس قائم ہوگی ارے اس میں تو اتنے ہیں تمہیں کیا معلوم پتہ ہے آپ کو ملیر کے قبرستان میں ایک ہڈی گر گیا تھا کوے کے چونچ سے پنجے سے اور فلاں بزرگ نے خواب دیکھا ہے کہ ملیر کے قبرستان کے سارے لوگ اللہ نے معاف کر دیے کیوں وہ ہڈی وہ عبد القادر جیلانی بڑی پیر صاحب کے گیارہویں کی ہڈی تھی وہ ہڈی قبرستان میں گر گئی اتنا بابرکت ہڈی کہ اس ہڈی کی وجہ سے اللہ نے پورے قبرستان کو معاف کر دی شیطانی حربے تم آتے تھے ہمارے پاس رات کو بھی استام جب تم ہمیں حکم دیتے تھے انکرب اللہ کہ ہم کفر کرے اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا مرا کیا ہے مانا انکر توحیدال بنائے ہم ان کے لیے شریک اور اکیلے وحد بولا شریک سے انکار کریں یہ تمہارے چالوں نے تو ہم کو حالات کیا ہے وہ اثر الدا چھپائیں گے اپنے رسوائی شرمندگی کو لمارا لم اولا آزاد جب دیکھیں گے عذاب کو اللہ فرماتے ہیں یہ ماجرا یہ مجلس میں اپنے سامنے لگاؤں گا میرے سامنے یہ باتیں ہوگی وجال نل اغلال بنایا ہم ان لوگوں کے گلوں میں نے کفر کیا ہے اغلال اغلال باندھیں دیں گے ان کی گلوں میں سے توک ڈال دیں گے میں بھی اس کا ذکر ہے حل یو جزونا نہیں ہے یہ بدلہ علامہ مل مگر وہ جو عمل کرتے تھے یہ ان کا عمل کا سلا ہے اللہ آخر میں یہ بات کیوں دہراتا ہے اللہ اپنے عدل کا اظہار کرتا ہے یہ کسی پر ظلم نہیں ہے زیادتی نہیں ہے یہ تو ہم وہ عمل آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے عمل کیا یہ من جن سے العمل ہے یہ صلہ ہے یہ تو جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے ان کا بدلہ ان کو چکایا کوئی زیادتی نہیں ہے یہ تو عین عدل ہے اِذِلْ اَغْلَالُ فِي عَنَاكِمُ وَسَلَاصِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي الْنَارِ يُسْجَرُونَ صورت مومن میں اللہ نے یوں فرمایا کہ ان میں اور ان کو ہم گرم پانی بھی ان پر ڈالیں گے یہ سزائے ان کے لیے مقرر ہے وہ مار صلاح فکر یتمن نذیر نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والے کو اللہ کا لمت مگر کہا ان کے مالدار لوگوں نے انارسول تم بھی کافرون یقیناً ہم ساتھ اس چیز کے جس کے ساتھ تم بیچے گئے ہو انکار کرتے ہیں ہم انکار کرنے والے ہم نہیں مانتے مالداروں نے انکار کیا انہوں نے کہا مال, ہم بہت مال اور اولاد والے مال نہیں ہم عذاب دیے والے ہیں جانے ہمیں کون عذاب دے گا اتنے مال دولت یہ وہ کون سا دے گا ہم کو رب, رب فراخ کرتا ہے رض کو جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اب مال دولت سے اللہ کا عذاب ٹل جائے گا نہیں یہ تو اللہ کسی کو مالدار بناتے کسی کو غریب بناتے اس سے عذاب کا کیا تعلق عذاب تو اعمال کے بدلے میں آتا ہے فرمایا لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں یہ مالداری یہ غربت اللہ کی طرف سے ہیں اب وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے کمال سے ایسا ہوا ہے جیسے قارون کو ہم نے پڑھ لیا اس نے کہا کہ یہ مجھے میرے علم سے ملا ہے اللہ فرماتے ہیں, نہیں علم سے نہیں ملتے مال اور یہ تو اتنا آسان فارمولہ ہے اتنا آسان مسئلہ ہے یقین کرے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے دنیا میں جتنے ان کے بڑے بڑے کارخانے مل ہوتے ہیں اس کو آپ نے نام تک لکھنا نہیں آتا اتنے جائل ہوتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے دنیا میں پڑے ہوئے لوگ امریکہ برطانیہ فرانس سے اچھے اچھی ڈگریاں حاصل کرنے والے لوگ وہ ان کے جو ہے وہ نوکر ہوتے ہیں ان کے لیے منشی ہوتے ہیں وہ ان کے کارخانوں کو وہ چلاتے ہیں وہ خود ایک بددو سا ہوتا ہے جاہل عرب میں آپ کو ملیں گے پاکستان میں ملیں گے یہ علم دنیا کی مہارت سے پیسے نہیں ملتے ہیں یہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ جس کے لیے مال بڑھا دے جس کے لیے کم کر دے اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ مالدار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کا تعلیم ہے جس کے پاس دنیا کا تعلیم نہیں ہے اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے دنیا میں یہ قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کے پاس دنیا کا تعلیم ہے اس کے کے پاس پاس مال ہے جس کے پاس دنیا کا تعلیم نہیں ہے ان کے پاس اس سے زیادہ مال ہے یہ کوئی نظام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے تمام حکم والا اولاد حکم نہیں ہے تمہارا مال تمہارا اولاد بلتی تو قور حکم قریب کر دے تمہیں ہمارے پاس زلف درجے میں یہ تمہارا مال اور دولت یہ میرے قریب درجات کی بلندی کے لیے تمہارے پاس یہ سبب نہیں بن سکتا ہے ہاں ایک بات ضرور ہے اللہ من سالحا مگر جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک ان کے لیے درجات اعلی ہو سکتے ہیں پھر ان کے لیے یہ مال اور اولاد درجات کے بلندی میں سبب بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے مرنے کے بعد بھی اولاد یہ دو لہو حدیث ثابت ہے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اگر مومن مر گئے تو اس کے لیے دعائیں کام آئے گی ماں باپ ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں ماں باپ کے لیے صدقہ کرتے ہیں اولاد ان کے درجات بولند ہوں گے ٹھیک ہے اس کے لیے دلیل موجود ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کے غیر موجودگی میں تمہارا مال تمہارا اولاد اللہ فرماتے ہمارے لیے قربت کا سبب نہیں بن سکتا ہے مانا ہمارے ہاں مال دولت پر قربت نہیں ہے ایمان پر قربت ہے فس یہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلہ ہے ڈبل سزا ان کے لیے ڈبل ہے یہ بدلہ ایمان کا ڈبل ہے ان کے لیے کیوں ڈبل ہے بما ملو جو انہوں نے عمل کیا وہم وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے ان کے پاس ایمان ہے ایمان کی وجہ سے ان کے لیے اجر ڈبل ہے کیونکہ مال بھی ہیں صالح اولاد بھی ہیں خود بھی عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر بڑھتا جاتا ہے ولدین وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہمارے آتوں میں معاجزین آجز کرنے کے معنی قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں حدیث کا مقابلہ کرتے ہیں کا فی الحال یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے وہ غرفات میں امنون ہوں گے اور یہ فلازاب موذرون ہوں گے دونوں کا مقابلہ ہے قل اننا رب يم ستور رزق ال میں انشاء و من عبادہی ويقدر فرما دیجئے کہ بڑھاتا ہے فراغ کرتا ہے کشادہ کرتا ہے میرا رب رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے و ما انفقت من شيء जो भी तुम खर्च करते हो یخل وہ بدلا دیتا ہے تمہیں وہرا یقین وہ بہتر رزق دینے والا ہے اس آیات میں بہت بڑے خوشخبری کہ اللہ تعالی فرماتے جو بھی تم مال میرے رستے میں دیتے ہو میں اس کا نتیجہ واپس دیتا ہوں تمہیں اس میں سخاوت کا درس ہے سخاوت کہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو یہ اس کا تعلق یقین سے ہے یقین جب انسان کو یقین ہو جاتے نا کہ اللہ فرماتے میں واپس دوں گا تو وہ خرچ کرے گا جب یقین نہیں ہوتے تو وہ کہتے یار اگر خرچ کر لو اللہ نہ دے تو پھر کیا ہوگا مشکل ہو جائے گا یقین ہوتے تو اللہ دیتے ویوم یا شروع ہوم جمیان جس دن ان کو جمع کریں گے سب سم یقول ملائے پھر کہیں گے فرشتوں سے یہ ہے وہ لوگ جو تمہاری عبادت بندگی کرتے تھے کیونکہ دنیا میں لوگوں نے فرشتوں کی بھی عبادت کی ہے نا اور کرتے ہیں مشرقی نے مکہ میں بہت سارے لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو اللہ کے بیٹیاں قرار دے کر کہیں کہ سبحان اکا پاکی ہے تیرے لیت ولیم دو نم تو ہمارا کارساز ہے ان کے ماں سے بدن الجن بلکہ یہ عبادت کرتے تھے جنوں کے اکثر اکثریت ان کے ان پر ایمان رکھتے تھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو قبروں کی پجاری ہیں جنڈوں کی پجاری ہیں اولیاء کی پجاری ہیں سب شیطان کی پجاری ہے یا بدھن الجن مانا یا بدھن ال شیطان کی پجاری ہی ہے یہ بس آج کی دن رکھے گا تمہارے بعض بازوں کے لئے نہ وہ نہ شکل و جانم کے عذاب کو اللہ تم بے وہ جس کو تم جٹلایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا اور فیصلہ کرنے کے بعد ان کے لیے عذاب علم کمیا بنیاد شیتوان اللہ فرماتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا تم نے کیا نا جب کیا تو آپ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ صورت یاسین میں اللہ نے فرمایا وہ آنے ابھو نے میرے عبادت کرو یہ سوراۃ المستقیم ہے تم نے اس کو چھوڑا دوسرے رستے پر چل پڑے عذاب تمہارے وہ اذا تدلا لای ما جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری ایتیں بیینات واضح ہیں کہتے ہیں ما ھذا الا رجل نہیں ہے یہ مگر یہ رجل ہیں یہ ادمی ہے یریدو چاہتا ہے ان یصدقکم یہ کہ روک لے تم کو اماکان یا بدعاؤ بھوکم اس سے جس کے عبادت تمہارے بڑے کیا کرتے تھے وقال انہوں نے کہا اللہ ہے یہ, یہ نے نے لمبا جاؤ جب آیا ان کے پاس ان ہزا نہیں ہے یہ اللہ سے مگر کُلہ جادو ہے واضح جادو فرمایا کہ نبی کی دعوت کے مقابلے میں یہ بڑا مسئلہ ہے نا آج بھی معاشرے میں آپ اب کسی کو کہو بھائی قرآن و سنت قرآن اور سنت لوگ کیا کہتے ان کے پاس نہیں جاؤ باپ دادا کے دین سے تم کو پیر دیں گے بس یہ آسان فارمولہ ہے باپ دادا کے دین سے تم کو پیر دیں گے وہاں بھی یہ الفاظ ہے نبی کی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں کے دعوت سے یہ جواب ملتا ہے جن لوگوں کے دعوت سے یہ جواب ملتا ہے تو اس کا خلاصہ مانا یہ نکلے گا کہ ان لوگوں کی دعوت نبی کی دعوت کے ساتھ مشابه ہے کیونکہ نبی کی دعوت کے مقابلے میں کیا الفاظ آئے کہ عَمَّا كَانَ یہ روک دیں گے تمہیں اس طریقے سے عبادت سے جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے جس کی عبادت تمہارے باپ دادوں نے کیا ہے یہ نبی تم کو روکتا ہے تو جو حق پرس یہ دعوت دیں گے تو ان کو بھی جواب وہی وہ ملے گا جو نبیوں کو ملتا رہا تمہیں باپ دادا کے دین سے طریقے سے پیر دیں گے وہ ماتین ہم نے نہیں دی ان کو ایسی کتابیں جن کو وہ پڑھ رہے ہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی نبی نہ تو ہم نے ان کو ایسی کوئی کتاب دی ہے عرب لوگوں کو کہ اس کتاب کے اندر یہ باتیں انہوں نے پڑھی ہیں نہ آپ سے پہلے میں نے کوئی نبی ان کی طرف بھیجا ہے کہ اس نبی نے یہ تعلیم ان کو دیا ہے مِن <قَبْلِهِم> ان لوگوں نے جو ان سے نہیں وہ میں کو ما جو ہم نے ان کو ہی نہب رسلیٹ لایا ہمارے نبیوں کو فق فقا نے کس طرح ہوا پھر ہمارا ہمارا عذاب, عذاب جب ان پر آیا تو کیسے آیا دیکھا نتیجہ کیسے نکلا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کا نتیجہ بہت عجیب انداز میں ہوتا ہے میرے عذاب نے جب ان کو گھیر لیا تو پھر ان میں کوئی طاقت اور قوت اپنے دفاع کرنے کے لیے کر سکتے تھے کوئی نہیں فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس قوت اور طاقت ہے ہی نہیں یہ تو ان لوگوں کے اشار کو بھی نہیں پہنچے اشار اور معشار کیا ہے یہ عشرہ ہے آشیرہ سے آشیرہ سے اب یہ کتنا حصہ بنے گا آشیرا اوشر سے ہے نا وے کا حصہ یعنی دس حصہ دس میں سے دسواں اور اس سے مراد کیا ہو جائے گا یہ اتنے مبالغی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ گویا ہزار میں سے ایک حصہ ہزار میں سے ایک حصہ تو اس امت کے لیے کیا فرمایا کہ پچھلے لوگوں کے عمر طاقت قوت اتنا اللہ نے ان کو دیا تھا کہ یہ لوگ ان کے مقابلے میں گویا کے ہزار و ہے ہیں ہزار و ہزار وئی سے ان کو ملا ہے یہ کئی مقامات پر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ پچھلے امتوں کو جو قوت اور طاقت دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں تمہارا طاقت بہت ہی کم ہے اشد قوت بڑے قوت والے تھے وہ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا بنا کئی پرکار کیسا ہوا میرا عذاب پھر آپ دیکھ لو انہوں نے مقابلہ کیا کر سکے نہیں کل آپ فرما دیجیے ان نما کم بے واحدہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایک ایک ان یہ کہ تم کڑے ہو دو رہ ایک ایک تمق کرو پھر تم فکر کرو ماں من جنہ نہیں ہے تمہاری ساتھی پر کوئی جنون دیوانگی اس پر نہیں ہے انہوں اللہ نظیر اللہ کم نہیں ہے یہ مگر تمہیں ڈرانے والا بے نہیں بن شدید سخت عذاب کے آنے سے پہلے یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے بھائی میرے بات آپ نے سن لی آپ ٹھنڈے دل سے جا کے غور کرو اور میری یہ بات اگر آپ کو ناگوار گزری ہے تو آپ کسی سمجھدار آدمی کو ساتھ لے لو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دو بندے ہو کر غور کرو کہ میرے بات کا یہ خلاصہ ہے ایک اللہ کی بندگی کریں گے ایک رسول اللہ کی اطاعت کریں گے جس نے کو پیدا کیا ہے آسمان کا مالک وہ زمین کا وہ اختیارات کس کے چلیں گے رکو سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے اطاعت کس کی ہونی چاہیے جو اللہ نے بھیجا ہے وہ رسول اللہ ہے میرے اس دعوت کی باتوں پر جو آدمی تم میں سے زیادہ شعور والا ہے وہ اکیلا سوچ لے جس میں شعور کی کچھ کمی ہے وہ اپنے ساتھ ایک اور باشعور آدمی کو بٹھا لے دو دو ہو کر بیٹھ جائے اور میرے دعوت کے ابتدار اور انتہا پر اچھے طریقے سے غور کر لے کہ اس میں میرے کوئی ذاتی بات ہے یا تمہاری ذلت کی کوئی بات ہے یا میں تمہاری اخیرت بنانا چاہتا ہوں آخر تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دو کل ماہ سال تو اگر یہ کہہ دے کہ ہاں تمہارا کوئی مطلب ہے تم کوئی مال دولت چاہتے ہو تو آپ ان کو کہہ دو کہ وہ تمہارا ہو گیا چلو اگر اس پر تم کجھے پیسے مجھے دیتے ہو مزدوری دیتے ہو, وہ تم لے لو میں نے کم مطالبہ کیا ہے جر اللہ اللہ نہیں ہے میرا سلا میرے مزدوری مگر اللہ پر ہیں وہ اراک ال شہید وہ ہر چیز کے شاہد ہیں ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے میرے اس محنت مزدوری کا مالک جس سے میں نے لینا ہے وہ ہے اس نے مجھے اس کام پر لگایا ہے کلا آپ فرما دیجیے اب یہ اس کا وضاحت کرتا ہے اچھا پھر آپ مزدوری بھی نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے اب سمجھ لو ان نرب ہو یا رب ڈالتا ہے بالحق کے حق کو باطل پر حق کو باطل پر ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ اللہ وہ خوب جاننے والا ہے پھر وہ باتوں کو پوشیدہ باتوں کو وہ جانتا ہے کل جا الحق کو فرما دیجئے حق آگئے ہو ما یوب دیو الباطل اور نہیں ابتدا میں تھا باطل و ما یعید اور نہ وہ پلٹ کر آ سکتا ہے ابتدا میں بھی باطل کی کوئی بنیاز نہیں تھی اور پھر بھی وہ باطل پلٹ کر نہیں آ سکتا یہ تو درمیان میں لوگوں نے بنایا تھا نبی علیہ السلام نے ان دو آیتوں کی تلاوت کی تھی اس موقع پر مکہ فتح ہونے کے وقت ایک صورتِ بنی اسرائیل میں اپنے پڑھا ہے کلجاء الحق وضحق الباتل اور ایک یاد کلجاء الحقات فرما دیجیے یہ کل کا لفظ آتے ہیں نا اکثر وہاں سوال ہوتا ہے سوال کے جواب میں کل کا لفظ استعمال ہوتے اکثر قرآن کریم میں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اچھا آپ کا پھر مقصد کیا ہے تو قل اپ فرما دیجے ان رب یغذف بالحق میرے رب حق کو ڈالتا ہے باطل پر اس نے کہو اس کو پتہ ہے سب کچھ اچھا تو یہ حق ابھی آیا یہ پہلے سے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں فرمایا نے قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد یہ حق پہلے سے تھا لیکن درمیان میں لوگوں نے شرک پھیلایا تھا تو اپ شرک تو اللہ نے پھر سے مٹا دیا اور یہ شرک پلٹ کرنے لے آئے گا۔ وہ کہتے اچھا تم گمراہی کے باتیں پہلاتے ہو تو آپ جواب دے دو ان دلل تو فینما ادللا على نفسي اگر میں گمراہی کے باتیں کرتا ہوں تو میری گمراہی میرے ذمہ گم ہے لیکن یہ بھی سمجھ لو و ان اهتدى فبما يوحي الي ربي اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی سبب یہ ہے کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے میرے رب کے جانب سے کن نہ ہوں سمیعن قریب یقین وہ خوب سننے والا انتہائی قریب ہے سمیع ان قریب یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہدایت کے لیے سبب کیا چیز ہوتے ہیں اگر کوئی کہتے ہیں میں ہدایت پر ہوں تو اس کے لیے دلیل کیا ہونا چاہیے ہدایت کے لیے اس دائی کے پاس دلیل شریعت کا قرآن یا حدیث ہونا چاہیے بھائی میں ہدایت پر ہوں کیوں اس لیے کہ میرے عقیدے پر میرے پاس قرآن کے دلیل ہے میرے عقیدے پر میرے پاس رسول اللہ وسلم کے صحیح حدیث ہے اور یہ وہی ہے وہی کے بغیر ہدایت نہیں ہوتے اور ایک اور چیز کا تذکرہ اس آیات میں کیا کہ قریب کے لفظ سے لوگ بہت ہی دور حاضر میں جیسے عقائد ہے اللہ قریب ہے ہر جگہ ہے اللہ نے فرمایا نہیں سمی کا لفظ استعمال کیا ساتھ میں کہ اس کی قربت سماعت کے اعتبار سے ہے ورنہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سمیع قریب اللہ قریب ہے قریب ہے تو سمیع ان کا کیا معنی ہے کیونکہ اللہ کے بارے میں تو کسی کا یہ اعتراض نہیں ہے مجھے نے نہیں کیا ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے تو جب یہ اعتراض نہیں ہے تو اللہ نے سمیع ساتھ میں کیوں کہا اس لیے کہا کہ اللہ کی قربت سماعت کے اعتبار سے ہے نہ کہ ذات کے اعتبار سے ولو ترا اد وفو ولا اگر آپ دیکھ لیں فلا من مکان ان قریب کاش اگر آپ دیکھیں جب اد فض جب وہ پریشان ہوں گے بہت پریشان فلاں تحفظ نہیں ہوگی کوئی بچنے کی جگہ ان کے لیے بچ نہیں سکیں گے وہ جو پکڑے جائیں گے وہ من مکان قریب قریب سے اچانک فرشتے ان کو پکڑ لیں گے وقال اور کہیں گے امنا ابھی ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ کہیں گے ہم ایمان لاتے بھی وہ انا لش <لَهُمُتَّنَوش> کہاں سے ان کی, ہوگی ان کے لیے حاصل کرنا بھائی دور کی جگہ سے کیا مطلب قیامت کے دن وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے تو ایمان کہاں تھا؟ اب ایمان کہاں ہے قیامت میں ایمان ہے نہیں ایمان تو دنیا میں رہ گیا بہت دور رہ گیا اتنے دور سے وہ ایمان کو کیسے کینچ لائیں گے ایمان کا دور تو چلا گیا وہ تو دنیا کے اندر آپ ایمان مان لا سکتے اب دنیا تو بہت دور ہے وَقَدَ كَفَرُ نے کفر اس کے ساتھ من قبل وہ یکفون بلغیب اور وہ پینکتے رہیں بغیر دیکھے مکان دور کی جگہ سے مانا الزامات قیامت کا انکار اب وہ مان گئے اب وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اب تو وہ مسئلہ ہو گیا دور جس طرح دنیا سے قیامت کا انکار کرتے تھے اب قیامت سے دنیا میں جا کر ایمان لانے کا افسوس کرتے ہیں دونوں جگہ دور دور ہے جہاں ایمان لانا تھا وہاں انہوں نے انکار کیا جہاں ایمان رہ گیا اور ایمان کی نتیجے میں آ گئے کہ جنہوں نے ایمان لایا ان کو جنت جنہوں نے نہیں لایا ان کے لیے جانم آپ اس ایمان کے پیچھے افسوس کرتے اب نہیں ہوگی بات وحی لبنما کما فو شاہ قابل آڑ کر دی جائیں گے ان کے درمیان آڑ بندش وہ بے نما یشتہ اور ان چیزوں کے درمیان میں جو وہ چاہیں گے کما فلا جس طرح کیا گیا بے شاہم ان جیسے کام کرنے والوں کے ساتھ من قبل اس سے پہلے نہم قانوفی شک کے مریب وہ شک میں ڈالنے والے استراب میں ڈالنے والا مسئلہ فرمایا کہ جس طرح ان کے اور بڑے گزرے ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح معاملہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ان کے خواہشات ان کے اولاد ان کے لذتے ان کے وہ فوجے ان کے وہ خدمت گار وہ سب کے سب ان سے چھوٹ گئے ان کے درمیان میں ان کے درمیان میں بڑے رکاوٹ آ گئی اب تو یہ اکیلے, اکیلے وہ فردن فردن اکیلے اکیلے معاملات کیے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے لیکن یہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے تیار نہیں تھے اب مانتے اب ماننے کا کو کوئی فائدہ نہیں کی خصوصیات نمبر ایک داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص موجوزوں کا ذکر اسلام تو سلیمان علیہ السلام کے موت اور جنوں کے علم کے ناپیدی کہ اس کا علم ہے نہیں ان کے پاس غیب کا بھی نہیں ہے ظاہر کا بھی ان کو پتہ نہیں تھا نمبر تین مشرقین کے عقائد کا رد نمبر چار دعوت اور تعلیم کے لیے طریقے اس صورت میں اللہ نے ذکر کیے فرشتوں کا حال جب اللہ کی طرف سے امر اترتا ہے اور اس طرح جب قیامت کا دن قائم ہوگا نہ وہ کسی کے لیے بات کر سکیں گے بغیر اجازت کے جب کہ اللہ کے حکم سنتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں نمبر چھ سبا کا حال ان پر اللہ نے عذاب بھیجا نمبر سات آلہ باطلہ وہ برات کریں گے اپنی عبادت کرنے والوں سے نمبر آٹھ مشرقین سے فرشتوں کا برات انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے بلکہ یہ شیتیم کی عبادت کرنے والے تھے صورت فاتر پہلے صورت کے ساتھ اس کا عربت اور تعلق پہلے اللہ رب العالمین نے رد کیا شفاحات شرکیہ پر دلائل نقلیہ کے ساتھ اس صورت میں دلائل اخلیہ اللہ اس پر پیش کرتا ہے نمبر دو پہلے اللہ تعالیٰ نے شرکیہ شبہات کو دفع کیا اب اس صورت میں اس کی وضاحت شرف دعا پر رد نمبر تین پہلے اللہ سبحان تعالیٰ نے نقلی دلائل کے ساتھ عید کو ثابت کیا ہمبیال سلاۃ السلام کے واقعات اب اس صورت میں دلائل اخلا اس کی مزید وضاحت کے لیے اللہ نے ذکر کیے. صورت کا عنوان ہے شرک رد کہ اللہ کے ماں سیوا اوروں کو پکارنا اور اس کو وسیلہ اور نجات کے لیے ذریعہ سمجھنا اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربان ہے, ہے الحمد تمام تعریف کے لیے پیدا کرنے والا آسمانوں و زمینوں کے جاہل الملائت بنانے والا ہے وہ فرشتوں کو رسے اجنہ دن پرو والے مسنا و سلاح و ربا دو دو اور تین تین اور چار اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا پیدا کیا ہے دو پر والے ہیں چار والے ہیں تین والے ہیں یزید و فی الخلق بڑھاتا ہے وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے اس کو اختیار ہے ان سے کون پوچھ سکتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں جیسے چاہتا ہے اپنا تصرفات کرتا ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتے اور یہ اللہ کے وہ فرشتے مخلوق ہے لیاسن الماف علون یہ اللہ کے قاصد ہیں اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ تعالی کے احکامات کے تدبیروں کو مکمل کرتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین کے اپنے مخلوق میں تصرفات کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے اللہ جیسے چاہتے ہیں کر لیتے ہیں کسی سے پوچھتا نہیں ہے ہم میں سے کسی سے بھی نہیں پوچھا ہے نا کہ آپ کی شکل کیسے بنائے ناک کیسے بنائے کان کیسے بنائے لمبا قد چاہیے چھوٹا قد چاہیے نہیں اللہ اپنی مرضی سے یہ معاملات کرتے ہیں ما يتحلل للناس من رحمت فلا ممسك جو کھول دے اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے اپنے رحمت میں سے کوئی روک نہیں سکتا وما يمسك سک اور جو بند کر دے اللہ تعالی فلا مرسل لا تو کوئی اس کے بھیجنے والا نہیں من بعد یسلا کے روکنے کے بعد وہ العزیز الحکیم وہ غالب ہیں خوب حکمت والا ہیں اب اس میں اللہ تعالی نے کیسے زبردست حکم لگایا ہے کہ اللہ اپنے رحمت کو بیجتا ہے تو نہ کوئی نبی روک سکتا ہے نہ فرشتہ نہ ملک نہ جن اور اللہ اگر روک دے تو کوئی بیج نہیں سکتا یا ایوہاں نا سذکرو اہلوں کو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم جو تمہارے اوپر کی ہے حل من خالقین غیر اللہ ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے ماں سوائے کو من السما جو تمہیں رجل دیتا ہے اسمانوں سے والا زمین سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی ماں بولی بر حق مگر وہی اللہ فانہ تو تم کس طرح بہکائے جاتے ہو اتنا عقل نہیں خالق تمہارا صرف اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہے تو خالق مان لینے سے خود بخود الہ ماننا پڑے گا کیوں جب آپ نے مان لیا کہ پیدا کرنے والا وہ ہے تو اختیار کس کا ہوگا اختیار بھی اسی کا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا یہ ملکیت فلاں کی ہے اس پر حکم فلاں کا چلتا ہے نہیں جس کی ملکیت ہے اسی کا حکم ہے جو اس کے خالق ہے وہ سے وہی اس کا حاکم ہے وہی یکذب کا اگر اپ کو جھٹلائے فقد کذب ترسل من قبل یقینا جھٹلائے گئے اپ سے پہلے کئی نبیوں کو وہ اللہ کی طرف اللہ کے طرف پلٹ کر جانا ہے تمام امور کا فرمایا اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں باپ اطمینان کرو تسلی کرو یہ ہر دائی کے لیے ہے نبی کے لیے تو خصوصی فرمان ہے نا لیکن ہر دائی کے لیے ہے کہ دعوت حق کے مقابلے میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اطمینان کرے دعوت کا کام کرے اللہ کے دین کو پھیلائے اور کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرے یا ایو انا سوئے لوگوں حقن یقیناً وعد اللہ تعالیٰ کا سچا ہے خیات الدن نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی نہ ڈالے تمہیں اللہ پر دھوکا دینے والا بڑا دھوکہ باز کون ہے وہ شیطان وہ تم کو دنیا میں بہلا دے گا آخرت سے غافل کر دے گا معلوم ہو دنیا دھوکے کی چیز ہے دنیا میں کیا ہے خواہشات اولاد بچے ہیں بیویاں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں پہننے کی چیزیں خواہشات انسان کو غافل کر دینے والی چیزیں ہیں ہوا ادو ہوا اور میں بات بنے گی تب جب یہ تم کو دھوکے میں ڈالتا ہے اسے تم دشمنی کرو جس سے دشمنی ہوتی ہے وہ دھوکا نہیں دے سکتے دھوکا کب دیتے ہیں جب دوستی کرو گے جو تمہارے قریب آئے گا تمہارے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا لوگ کہتے ہیں نا بھائی فلاں آدمی سے بچ کے رہو بھائی اس کو دوست نہیں بناؤ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرو یہ تمہیں کسی موڑ پر دکا دے دے گا تو جس سے دشمنی ہوتی ہے نا اس سے انسان احتیاط کر دینا بھائی میرے دوست میرا دشمن فلاں جگہ رہتے اس بستی میں ادبی نہیں جاتے اس کو کوئی بتاتے بھائی تمہارا وہ دشمن جو ہے نا وہ آج یہاں سے گزرا ہے تو یہ اپنے دو انکوں کو چار کر دیتے ہیں یہاں گزرا ہے؟ اچھا کیوں گزرا ہے؟ میرے پیچھے تو نہیں آئے احتیاط کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے دوستی مت کرو اس کو دشمن بناؤ تب جا کر کے اس سے تم بچو گے ان نما یا دو ہز بہو یقیناً دعوت دیتے اپنے جماعت کو لیا کنیر تاکہ وہ ہو جائیں جانم والوں میں سے جانم بن اس لیے کہ تم اس کے ساتھ دو گے تو جانم میں لے جائے گا کامال کیونکہ مغفرت ہے بہت بڑا عجر فرمایا کہ دونوں کے لی اختصاد کے طور پر مختصر بشارت اور تحذیر ایک کے لیے جانم دوسرے کے لیے جنت افن حسو فراہم حسن کیا وہ جس کے لیے مزین کیا گیا ان کے برے اعمال دیکھتا ہے اس کو اچھے اعمال وہ سمجھتا یہ بہت بہتر اعمال ہیں فعن اللہ شاہ شاہ یقیناً گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے جس کو چاہتا ہے فرمائے شیطان ان کے لیے اعمال مزین کر دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسک الیہم حسرات نہ جائیں آپ اپنے نفس کو معنا نہ لے جائے آپ اپنے نفس کو نہ جائے آپ کا نفس ان کے برغم میں افسوس کرتے ہوئے اب اپنے نفس کو برباد نہ کریں۔ جیسے فلا لغباخ والنفس کالا سارے ان اللہ حلیم بما سرون اللہ خوب جانتا جو وہ کرتے ہیں ان کے کرنے کرنے دو اللہ تعالی فرماتے میں ان سے اپنا معاملہ کر لوں گا لیکن آپ اتنا غم میں نہ جائے کہ آپ کے نفس کو تکلیف ہو آپ پریشان ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے پریشان نا ہو کے نافرمانی فرمانی کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کے پریشانی پر غم پر اتنا پریشان نہ ہو جاؤ جو آپ کے لیے نقصان کا سبب بن جائے ولہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہوا ہو کو پتوسیرو صحابہ پس لے چلتے ہیں وہ بادلوں کو فسق نام فسم بلاتے ہیں اس کو الا بلا دم ایت اس بنجر زمین کو شہر کو واہ یہ نب لفظا زندہ کرتے ہیں ہم کے ساتھ زمین کو بعد ہم ہوتے ہیں اس کے موت کے بعد كذلك النشور اسی طرح اٹھائیں گے ہم تمہیں اسی طرح اٹھانا ہے تمہارا یہ مثالیں اللہ نے قرآن میں بہت دی بارش کے ذریعے سے بستی کے ذریعے سے حیات ممات کا مثال گدا لکھن اسی طرح اٹھایا جانا ہے جس طرح اس میت بستی کو بنجر زمین کو ہم زندگی پانے سے دیتے ہیں اسی طرح تم سے یہ جو تمہارا بنجر وجود ہوگا جس میں جان نہیں ہوگی بارش برسا کر اور تمہارے روحوں کو زو و وجت جوڑے جوڑے بنا دوں گا روح جو ہے اپنے جسم میں داخل ہو جائے گا من کا نئی دزت اللہ عزت و جمع جو عزت چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تمام عزتیں ہیں اگر عزت کے تالاش ہے تو دنیا اور آخرت کے دونوں عزت اللہ کے پاس اس اللہ کے طرف یہ سعد الکلیم طیب چڑھتی ہیں اس کے طرف اچھے باتیں پاکی زب آتے والر اور امل صالح اٹھاتا ہے اس کو عمل صالح کہ ذریعے سے وہ نیک باتیں اوپر جاتی ہیں عملِ صالح اور نیک باتیں دونے ایک چیز ہیں معنی یہ صحیح عقیدہ عملِ صالح کو اٹھا لیتے ہیں صحیح عقیدہ اور اس سے اللہ رب العالمین کا عارش پر مستوی ہونا ثابت ہوتا ہے اوپر الیہ فرمائے الیہ اس کے طرف معنی وہ کہیں ہے نا تو فرمائے یساد القلم الطیب والعمل الصالح یارفہوہو عملِ صالح اور اچھے کلمات یعنی عقلِ توحید وہ اس اچھے عامال کو اٹھا لیتے ہیں اللہ کے طرف واللذینہ وہ لوگ یمکرون السیعات جو چالے چلاتے ہیں برائی کے لئے مذہبون شدید ان کے لئے سب تضاوے ومکر اولائے دہوئے بور اور ان کے چالے تباہ ہونے والے نابود ہوگی وہ یہ यह ثابت ہو گیا کہ عقیدہ توحید ہے تو نیک عمل وہ عقیدہ توحید اللہ کے پاس لے جائے گا تو کل مت طیب و سمراد کیا ہوگا توحید کا عقیدہ عمل سالے کا کیا ہے نیک عمل سنت کے مطابق اب اگر عقیدہ صحیح ہے تو نیک عمل اس کا قبول ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس میں اس کے کلمے میں یہ قوت نہیں کہ اس کے عمل کو اسمان کی طرف لے جائے اس لئے کے عقیدے میں شرک شامل ہے تو اس میں اٹھانے کا دم نہیں ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ اللَّهُ نے پیدا کیا تم کو من ترابٍ مٹی سے ثم من نطفتٍ پھر پانی کے قطرے سے ثم جوالکم ازواجا پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنسَا نہیں اٹھاتی ہیں پیٹ میں کوئی بھی مادہ وَلَا تَضَوِلَّا بِعْلْمِ اور نہ وہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی عمر دیا جانے والا وَلَا يُنْقَسُمِنُ عُمْهُرْحِ اور نہ کم کی جاتے ہیں ان کی عمر میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کتاب میں درج ہے نظر کہ اللہ یسیر یا کنن یا کام اللہ پر آسان ہے یہ اللہ نے کیا ہے فرما کہ پہلے مٹھی سے بنا پھر پانی کے قطرے سے بنایا پھر تمہارے اندر جوڑے بنا دیے مذکر کر دیے۔ اور ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عمر دیا ہے یا اس کا عمر جو روزانہ گھٹتا ہے گھنٹے کے حساب سے دن کے حساب سے تو یہ سب اس اللہ رب العالمین نے اپنے پاس ریکارڈ کر دیا ہے درج کر دیا ہے اور اگر یہ کسی کو پریشانی پریشانی ہے کہ اتنے کائنات کتنے مخلوق کے یہ باتیں یہ کیسے ریکارڈ ہوگی فرمایندالیہ یہ اللہ پر آسان ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ وہاں بحران ہاں دا ازبن فراۃن سائے گن شراب نہیں ہے برابر دو دریا ہاں دا یہ خوب میٹا ہے فرات اور آسان ہے میٹا ہے اور آسان ہے سائے گن ہو مزہ دیتا ہے پینے والے کو وہاں دا ملحُن اجاج اور یہ سخت کڑوا ہے وَمِنْ كُلْ لنتا کلح منتیا ان میں سے ہر ایک سے تم کاتے ہو تازہ گوشت کارا پانی سے بھی اور میٹھا پانی سے بھی یہ مچھلی کارا پانی کا ہے یہ میٹھا پانی کا و تس تخریج و نخلی ہو تم اس میں سے زیورات سونے چاندی تل جس کو تم پہنتے ہو مانا پہننے سے مراد چاندی ہے سونا ہے ہیرے جواہرات ہے وَتَرَلْفُ الْقَانَ دیکھتے ہو تم کشتیوں کو فی اس میں مواخرہ پارتی ہوئی چلتی ہیں لِتَبْ تَغُو تاکہ تا تم پہنچو من فضلی صلی کے فضل کون لِتَبْ تَغُو من فضلی تاکہ تم تلاش کرو صلی کے فضل کون وَلَعَلْ تشکرون تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو فرمائیے سارے معاملات یہ اللہ کے توحید کے علامات ہیں یولج اللیلہ فی النہاری ویولج النہارہ فی اللیل داخل کرتے وہ رات کو دن میں دن کو رات میں وسخر شمس والقمر تابع کہ اس نے چاند سورج کو کل یجری ہر ایک چلتا ہے لجل مسمم اس ایک وقت مقرر تک ذارکم اللہ ربکم لہو الملک یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے اسی کے لئے بادشاہت ہیں تمہارا رب ہے تمہارا الہ ہے اور وہی تمہارا بادشاہ ہے اللہ کے ذاتی نام اللہ اللہ کے ربوبیت کے لیے رب اور تصرفات کے لیے فرمایا ملک لہ ملک اس کے لیے بادشاہ و اللہ من دو نہیں وہ جو پکارتے ہو تم اس اللہ کے ماں سوا مایم لکھو نمت وہ اختیار نہیں رکھتے ختمیر کے ختمیر کا کیا معنی ہے ہڈی کے اوپر کجور کے ہڈی کے اوپر سفید سا بارش سے ہڈی کے درمیان کجور کا دانا کھولتے ہیں تو کبھی وہ کانے والے اسے میں چلے جاتے ہیں تو کبھی ہڈی کے ساتھ پھنس جاتے اس کو کہتے ہیں قطمیر ان تدم اگر آپ ان کو بلاولا یسم ہو دعا حکم نہیں سنتے تمہاری پکار کو میں ہو بفر اگر سن لے مستجاب لے مست تمہارے دعا کو قبول نہیں کر سکتے جو چیز تم مانگتے ہو دے نہیں سکتے وہ اور قیامت کی تمہاری شرک کا, انبیو کا مثل و خبیر خبر نہیں دے گا تم کو ایک خبردار کی طرح اب اس میں اللہ نے شرک کو کیسے واضح کیا ہے جن کو تم پکار دے تمہاری دعا سن نہیں سکتے معلوم ہو یہ انسان کو پکار دے بُتوں کے بارے میں تو ہر ایک سنتا ہے سمجھتا کہ وہ نہیں سن سکتا ہے ظاہر بات ہے سننے کا تو نہیں ہے تو یہاں تو عقیدہ مشرقین کا ہے کہ کرام فوت ہونے بعد سنتے ہیں وہ زندہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ قبروں میں ہیں وہ ہر زبان کو جانتے ہیں فرمایا اگر بفرض محال تمہارے عقیدے کے اعتبار سے سن بھی لیں تو ایسا سننے کا فائدہ کیا مستجاب القم جو تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے ہیں کیا فائدہ ہوگا کیونکہ پکار کے سننے کا فائدہ تو اس وقت ہوگا جب اس کا نتیجہ اخذ ہو جائے نتیجہ سامنے آ جائے تو اس میں نتیجہ تو آپ کو نہیں ملتا ہے تو جس پکار میں نتیجہ نہیں ملتا ہے وہ ما دعا فی دلال وہ تو ضائع ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے فرمایا یہ تو چھوڑ دو اگر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گے تو ہوگا کیا یا فرون ابھی شرکے کو وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے شرک یقرو نبی شرک ہی کو تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گے اور ولاب و خبر تمہیں خبر نہیں دے گا ایک خبردار کی طرح کہ ہاں تم نے مجھے پکارا تھا میں بول نہیں سکتا تھا خبر تو مجھے ہے آپ آئے تھے میرے خبر پہ آپ نے مجھے کہا تھا لیکن چونکہ میں بول نہیں سکتا تھا یا میں اگر بولتا بھی تھا تو آپ کو سنا نہیں سکتا تھا اللہ فرماتے خبر خبردار کے طرح آپ کو بول بھی نہیں سکتے کہ ہاں میں نے سنا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور پہلے عنوانات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر انکار کر لینا معبود عابد کا جھگڑا تکرار ہم نے تم کو پکارا تھا وہ کہتے ہیں نہیں تم نے شیتیم کو پکارا تھا بلکان یابود جن وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے لہذا ان کا ہماری عبادت نہیں بلکہ انہوں نے شیطانوں کی عبادت کی ہے اور اسی پر ان کا عقیدہ تھا لہذا اللہ کی اولیا کو کچھ بھی خبر نہیں ہے انبیاء کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ ان کو کون پکارتے کہاں سے پکارتے کون کون سے لوگ پکارتے کیا کیا ان سے مانگتے یہ سب قیامت کے دن وہ ان کا انکار کریں گے